السلام علیکم میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام سہیل اسلم ہے ہمارا تعارف پہلے ڈیٹا سٹرکچرز اور ایلگردمز کے کورس میں ہو چکا ہے اور میرے لیے یہ باعث فخر بھی ہے اور یہ خوش قسمتی کی بھی بات ہے کہ وہ دو کورسز ہم نے پڑھے اور اب ہم یہ تیسرا ایک لحاظ سے ایڈوانس لیول کورس اب پڑھ رہے ہیں جو کہ آپ ایک سینئر لیول سیمسٹر میں آپ لے رہے ہیں اس کورس کی اہمیت اصل میں کئی پہلو سے کافی زیادہ ہے اور سب سے بڑی اہمیت کی بات یہ ہے کہ ہم نے جو اب تک کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے جتنا مواد کور کیا ہے بلکہ اس سے ہٹ کے بھی میتھمیٹکس کے ایسے کورسز جس میں ہم نے اٹومیٹا، ڈسکریٹ میتھ یہ کورسز پڑھے تھے وہ سارا مواد جو ہے اب ہم اس کورس میں استعمال کریں گے اور ایسے نہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ڈیٹا سٹرکچرز ہیں یہ الگردمس ہیں جو آپ نے پچھلے کورسز میں پڑھے ہیں بلکہ یہ سارا مواد آپ کو لگے گا کہ ہم استعمال کر رہے ہیں اور استعمال یوں ہوگا کہ ہم اصل میں اس کورس میں اور بعد میں آپ پروفیشنلی دیکھیں گے کہ آپ کمپائلر بعض بناتے ہیں اور آپ اس کو استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کورس کی آؤٹ لائن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور وہ یوں نہیں کہ ہم اس میں ایک ایک ٹاپک کیا کور کریں گے وہ تو ابھی بات کی بات ہے لیکن ایک ہائی لیول اوور اور اس میں آپ کے ذمہ زم... زم... جو کام ہوگا وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کے لیے آئیے پہلے یہ چند ایک سلائیڈز پہ ہم نے جو اس کورس میں کاروائی کرنی ہے وہ دیکھ لیں اور اس کے بعد میں تفصیل اس کورس کے کانٹینٹ یا اس کورس کے لیے جو, جو, جو, جو جواز ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے چند مین ٹاپکس جو ہیں ان کی جانب چلیں گے تو آئیے پہلے اس سلائیڈ کو دیکھ لیجئے جس میں میں نے یہ دکھایا ہے کہ اس کورس میں ہم نے کرنا کیا ہے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہوگی یہ بات میں نے لکھی ہے کہ پہلی کاروائی جنرل کورس انفارمیشن اور دوسری کاروائی جو اب آپ کے ذمہ ہے ہوم ورک اینڈ اے پروجیکٹ تو آئیے ان کی تقسیم دیکھ لیجئے پینتالیس لیکچرس میں ہم یہ کورس کور کریں گے اور جو ٹیکسٹ بک میں ریکمینڈ کر رہا ہوں وہ کمپائلرس ان پرنسپل ٹیکنیکس اینڈ ٹولس بائے آہو سیتھی اینڈ المن یہ کتاب کافی مشہور کتاب ہے بلکہ اس کا نام تو یہ ہے لیکن اس کو اس کا ایک قسم سے عرف بن گیا ہے دا ڈریگن بک جو کہ آپ کو مارکیٹ میں مل جاتی ہے لیکن اس چیز کا لحاظ رہے کہ جیسے دوسرے کورسز میں ہوا آپ صرف ایک ٹیکسٹ بک استعمال نہ کریں ٹھیک ہے یہ ہماری ایک پرنسپل ٹیکسٹ بک ہوگی لیکن ہم دوسری کتابوں کا حوالہ بھی سامنے رکھیں گے اور جیسے میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ انٹرنیٹ کی موجودگی میں اب آپ کے پاس کئی اور ذرائع موجود ہیں جن سے آپ یہ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں اور بلکہ آپ کریں گے اب یہاں ہے بات کہ اس کورس کا سٹرکچر جہاں تک کام جو کرنا ہے وہ کیا ہے پارٹ جو ہے اس میں آپ کے ذمہ ہوم ورکس ہوں گے جن کا فائنل جو گریڈ ہے اس میں بیس فیصد وزن ہوگا اس کے علاوہ اگزامس ہوں گے جن میں مڈ ٹرم شامل ہے اور فائنل ایگزام شامل ہے ان کا وزن فورٹی پرسنٹ ہوگا لیکن جو غور طلب بات وہ یہ کہ ہم اس کورس میں ایک پروجیکٹ کریں گے اور وہ دیکھیں پروجیکٹ میں نے اس طرح نہیں لکھا کہ وہ ایک دو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں بلکہ ایک پورا پروجیکٹ بلڈ ا کمپائلر یہ چالیس فیصد اس کا جو ہے وہ وزن ہوگا اب اس کی کیا وجہ ہے میں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ وہ کورس ہے جس میں آپ کو اب لگے گا کہ جو بقیہ کورسز کا مواد ہے وہ اکٹھا ہوتا نظر آ رہا ہے تو مناسب ہے کہ ہم ہوم ورک یا پروجیکٹ کے خاص طور پہ حوالے سے ایک ایسا پروجیکٹ کریں جس میں یہ سارے کانسیپٹس یا اکثریت ان کانسیپٹس کی ہم استعمال کریں گے یہ پروجیکٹ کیا ہوگا اس کی تفصیل بعد میں سامنے آئے گی یہ میں ضرور کہتا چلوں کہ یہ نہیں کہ میں آپ کو شروع میں ایک اسائنمنٹ دے دوں گا جو کہ پورے سیمسٹر آپ کرتے رہیں گے نہیں بلکہ اس پروجیکٹ کو ہم تقریباً 6 حصوں میں کریں گے اور ان کا فائنل ویٹ جو ہے وہ فورٹی پرسینٹ ہوگا پروجیکٹ کا مقصد کیا ہے ایک جیسے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کانسیپٹ استعمال کریں لیکن فائنلی اب ایک ایسا کورس جس میں آپ ایک اصل چیز بنائیں گے اور وہ ایسی چیز ہوگی جو کہ آپ خود بھی استعمال کرتے ہیں دیکھیے جتنے کورسز میں آپ نے پروگرامنگ اسائنمنٹس کی اس میں آپ نے سی پلس پلس کمپائلر استعمال کیا بلکہ اسمبلر بھی آپ نے استعمال کیا اور شاید آپ کو موقع ملا ہو اور لینگویجز کے کمپائلرز کو استعمال کرنے کا اب یہ کمپائلر آخر کس نے بنایا وہاں پہ ٹھیک ہے آپ کو پتا چلا کہ مائکروسافٹ کمپائلرز اویلیبل ہیں سن کا جاوا کمپائلر ہے اس طرح اور لینگویجز کے کمپائلرز ہیں یہ مارکیٹ میں آپ کو مل جاتے ہیں لیکن جو غور طلب بات ہے کہ آخر یہ کمپائلر کمپیوٹر پروگرامز ہیں تو یہ کس نے لکھے اور دوسری یہ بات جو اس کورس کے حوالے سے مناسب ہے کہ یہ کمپائلر بناتے کیسے ہیں یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے تو اس کورس میں جو ہم جو کوشش ہم کر رہے ہیں بلکہ انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوں گے کہ ہم ایک پورا کمپائلر بنائیں اور وہ کمپائلر ہم استعمال کریں گے اور وہ کچھ اسی طرح بہیو کرے گا جیسے کہ وہ کمپائلر جو آپ استعمال کرتے ہیں ویسے وہ بہیو کرتے ہیں چونکہ میں پروجیکٹ کو اتنی اہمیت دے رہا ہوں تو ذرا سی اس کی یہ تفصیل بھی دیکھ لیجئے کہ یہ پروجیکٹ کی نیچر کیا ہے ہم اس کورس میں ایک کمپائلر بنائیں گے جو کہ سب سیٹ آف جاوا لینگویج جو ہے اس کے لیے وہ کمپائلر ہوگا یعنی کہ آپ اس سب سیٹ میں پروگرامز لکھیں گے جو کہ آپ کا بنایا ہوا کمپائلر کمپائل کرے گا اور جیسے کہ میں نے لکھا ہے انٹل ایٹی 86 مشین جو کہ مطلب آج کل پینٹیم یا دوسری مشینیں انٹل بیس جتنی ہیں آپ کا کمپائلر جو ہے وہ جاوا کا سب سیٹ میں لکھا ہوا پروگرام لے کے اس کو کمپائل کرے گا اور پیچھے سے انٹیل اسمبلی لینگویج کوڈ نکلے گا جس کو ہم اسمبلر سے پھر اسمبل کر کے لنک کر کے ایک ای ایکسی بنائیں گے جو کہ ایکچولی چلے گی جہاں تک امپلیمینٹیشن کا تعلق ہے وہ آپ سی پلس پلس میں کریں گے اس میں وہی ڈیو سی جس میں کہ ایکچولی گنو کمپائلر استعمال ہوتا ہے وہ آپ استعمال کریں گے ایک یہاں سے یہ شرط نہیں ہے کہ ہر کمپائلر جو ہے وہ سی پلس پلس میں ہو لیکن چونکہ آپ کا سی پلس پلس میں پروگرامنگ تجربہ زیادہ ہے تو یہاں پہ بھی ہم سی پلس پلس فی الحال استعمال کریں گے میں دوبارہ کہہ دوں کہ جو کانسیپٹس یا جو ٹیکنیکس ہم اس کورس میں پڑھیں گے کمپائلر کے حوالے سے وہ آپ بے شک جاوا میں کمپائلر بنا لیں یا کسی اور لینگویج میں بنا لیں ایسی کوئی شرط نہیں کہ وہ صرف سی پلس پلس میں ہی کیا جا سکتا ہے اور یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہم ایک گو میں نہیں کریں گے بلکہ اس کی تقریباً چھ پروگرامنگ اسائنمنٹس ہوں گی جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے ان اسائنمنٹس میں ہم اس کمپائلر کے مختلف حصے جو ہیں وہ بناتے جائیں گے اور ایکوملیٹو ایفیکٹ یہ ہوگا کہ آخر میں آپ کے پاس ایک پورا کمپائلر بن جائے گا جو کہ سب سیٹ آف جاوا میں لکھے ہوئے پروگرامز کو کمپائل کر کے انٹیل پلیٹ فارم کی اسمبلی جنریٹ کر کے آپ کو فائنلی ایک ای ایک بنانے میں مدد دے گا ہم اس کو سی پلس پلس میں امپلیمنٹ کریں گے اور انشاءاللہ یہ کاروائی ہم اس کورس میں کر پائیں گے کیونکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ ایسا کورس ہے جس میں عموماً یہ پروجیکٹ کیا جاتا ہے یہاں نہیں بلکہ آپ دنیا بھر میں جہاں پہ بھی یہ کورس دیکھیں گے اس میں عموماً یہ اسائنمنٹ ایسے ہوتی ہے اس کورس کا میں نے جواز بھی پیش کیا البتہ ابھی چند ایک اور باتیں ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے یہ جواز جو ہے وہ زیادہ وسیع ہو جائے گا یہ ایک سینئر لیول کورس ہے جس میں کنسپچلی بھی ایڈوانس ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے پچھلے کورسز کی کافی چیزیں ہم استعمال کریں گے لیکن یہاں پہ اب آ کے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ اپنی پروفیشنل لائف کے ذرا قریب آ گئے ہیں کیونکہ امید ہے اور انشاءاللہ آپ گریجویٹ ہو جائیں گے اس کے بعد تو اکثریت آپ کی یہ سوچے گی کہ بھئی اب میں نے پروفیشنلی کام کرنا ہے اس پروفیشنل حوالے سے آپ کو یہ کورس جو ہے وہ کافی مفید ثابت ہوگا کیونکہ اس کے جو کانسیپٹس ہیں وہ ہم صرف پڑھنے کے لحاظ سے نہیں بلکہ اس کو ایک پروجیکٹ میں استعمال کر رہے ہیں اور وہ پروجیکٹ کی نوعیت کچھ ایسی ہوگی کہ آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو مجھے کسی نے کہا ہے کہ کورا کمپائلر بنا دو ایسا کام تو شاید لوگ جا کے کمپنیز میں کرتے ہیں چلیں ایسے ہی صحیح اب آئیے ان جواز کے بارے میں ذرا تفصیل گفتگو کرتے ہیں جن کی بنا پہ یہ کورس جو ہے یہ اہم بھی ہے اور مفید بھی ہے انڈرسٹینڈ کمپائلرز اینڈ لینگویجز یہ پہلا ریزن ہے اور تفصیل یہ باتیں کہ انڈرسٹینڈ کو انڈرسٹینڈ لینگویج سیمٹکس انڈرسٹینڈ ریلیشن بٹوین سورس کوڈ اینڈ جنریٹڈ مشین کوڈ بیکم ابر پروگرامر یہ چند باتیں میں نے لکھ تو دیں البتہ اگر آپ ان پہ ذرا سا بھی غور کریں تو آپ کو فوراً احساس ہوگا کہ یہ اصل میں تفصیل کے لحاظ سے تو خود ایک موضوع بن جاتی ہیں مثلاً کوڈ اسٹرکچر یا لینگویج سیمینٹکس اور اس کے بعد یہ جو آخری بات ہے میرے خیال میں یہ اب آپ سب کی خواہش ہے کہ آپ ایک اچھا پروگرامر بننا چاہتے ہیں یہ باتیں کیا ہے ایک لحاظ سے میں اگر ان کی تفصیل میں چلا جاؤں تو سارے کورس کی جو باتیں ہیں وہ اسی سلائڈ پہ آ جاتی ہیں تو ایسا تو ہم فی الحال نہیں کر سکتے کیونکہ میری خواہش ہوگی کہ یہ تفصیل ہم آہستہ آہستہ مثالوں سے آپ کے سامنے پیش کریں البتہ جو بات یہاں پہ میں کہہ دوں کہ آپ اب تک پروگرامنگ کرتے آئے ہیں مختلف کورسز میں اور اس پروگرامنگ اسائنمنٹ یا اسائنمنٹس کی نوعیت بھی مختلف تھی جو ایک چیز کامن تھی کہ آپ اس میں ایک کمپائلر کو استعمال کرتے تھے آپ اس میں لیٹس سی پلس پلس میں کوڈ لکھتے تھے جس کو آپ نے کمپائل کیا اس میں سنٹیکس ایررز آتے تھے ان کو آپ نے دور کیا تو پھر لگتا تھا کہ آپ کوئی لاجک ایررز ہونے شروع ہو گئے ہیں پھر آپ کا پروگرام چلا تو پتا چلا کہ اب جواب غلط آ رہا ہے یا جواب آ ہی نہیں رہا اور یوں آہستہ آہستہ آپ اپنی منزل کی جانب جاتے تھے جب تک کہ فائنل آنسر سامنے نہیں آ جاتا تھا یہ جو کاروائی ہے کہ ایک پروگرام کے ذریعے آپ کا لکھا ہوا کوڈ جو ہے وہ آپ کے ذہن سے ایک لحاظ سے کمپیوٹر کی زبان میں جا بن جاتا ہے یعنی کہ آپ اسی پلاس پلاس میں یا میوی جاوا میں وہ کوڈ لکھتے ہیں پھر اس کے اوپر آپ ایک کمپیور پروگرام استعمال کرتے ہیں جو کہ اس کو فردر کمپیوٹر کی زبان جو کہ ایونچلی اصل میں بائنری ہے اس کی جانب لے جاتا ہے اور وہاں سے پھر جو ای ایکسی بنتی ہے اس کو آپ چلاتے ہیں تو ویسے اگر اس کاروائی کو آپ دیکھیں تو آپ کو یوں محسوس نہیں ہوتا کہ جیسے آپ اس کمپیوٹر کو کچھ کہہ رہے ہیں یا اس سے کچھ بات کہہ رہ کروانا چاہتے ہیں ہے تو وہ مشین لیکن یہ کمپائلر جو ہے اصل میں ایک ذریعہ ہے جس سے آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے کوئی اپلیکیشن ہے آپ نے خود سوچی یا آپ جیسے کہ میں نے کہتا رہا ہوں اگر آپ پروفیشنلی کام کر رہے ہیں تو کسی نے آپ کو کہا ہے کہ بھئی یہ اپلیکیشن میرے لیے لکھو وہ اپلیکیشن آپ ایک کمپیوٹر پروگرام کی صورت میں لکھتے ہیں اور پھر ایونچلی کمپائلر سے کمپائل کر کے اور بعد میں اصل میں اس میں لنکربلر اور بھی ایپلیکیشن آتی ہیں آپ ایک فائنل ای ایکسی بناتے ہیں جس کو چلا کے آپ وہ ریزلٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے اس کی خاطر کیا کیا سیکھا آپ نے کمپیوٹر سائنس کے کورسز لیے ڈیٹا اسٹرکچر ایلبردمس ڈسکریٹ میتھ آپریٹنگ سسٹمس وغیرہ وغیرہ وغیرہ آپ نے اچھا پروگرام پروگرامر بننے کی کوشش کی اس کی خاطر آپ نے کیا کیا ان چیزوں کے علاوہ آپ نے لینگویج پروگرامنگ جو ہے اس میں آپ نے بڑی مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی وہاں پہ آپ کو یہ سوچنا پڑا فرض کریں سی پلس پلس کے حوالے سے کہ یہ کلاسز والا معاملہ کیا ہے یہ آبجیکٹ ہے اس میں جب آپ پروگرام لکھتے ہیں تو ایک خاص انداز سے کیوں لکھتے ہیں کیوں آپ کو بار بار کہتا تھا کہ اس طرح کوڈ لکھو یہ بہتر سٹائل ہے یہ ساری باتیں آپ کو سیکھنی پڑی کیونکہ آپ اصل میں ایک لحاظ سے ایک مشین کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو میں ایک پروگرام لکھتا ہوں اس کو میں مشین لینگویج میں چینج کروں گا یوزنگ اے کمپائلر جو کہ آپ کو وہ ریزلٹس دے گی جو کہ آپ چاہتے ہیں اور جو آخری بات میں نے سلائڈ پہ لکھی تھی وہ یہ کہ آپ ایک اچھا پروگرامر بننا چاہتے ہیں کیونکہ اچھا پروگرامر بنیں گے تو ایک لحاظ سے یہ اپنے اپنے لیے آپ کے باعث سے فخر بات بھی ہوگی لیکن ایک پروفیشنل کے حوالے سے یہ اسکل جو ہے یہ اب انتہائی ضروری ہے اور جو بات یہ پہلا ریزن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کورس ہے جس میں آپ کو صرف اس لیے کہ بھائی میں نے اچھا پروگرامر بننا ہے یہ خواہش موٹیویشن نہیں ہے بلکہ آپ کو کئی اور کانسپٹس بھی اب آپ کے سامنے آئیں گے جن کو سیکھنے کی بنا پہ نہ صرف آپ میں یہ اسکل آ جائے گی کہ کمپائلر کام کیسے کرتا ہے اس کو بناتے کیسے ہیں بلکہ وہ خواہش میں بھی کچھ پیش رفت ہوگی کہ آپ اچھا پروگرامر بن رہے ہیں ریزن نمبر ٹو نائس بیلنس آف تھیئری اینڈ پریکٹس دوسرے ریزن میں دو باتیں ہیں تھیوری اور پریکٹس اور تھری کو میں نے اس طرح ایکسپینڈ کیا ہے کہ یہاں پہ ہم میتھمیٹیکل ماڈلس جس میں ریگولر ایکسپریشن اٹامٹا گرامرس گرافس بلکہ اور بھی کئی باتیں ہیں جو کہ میں ساری یہاں پہ فی الحال نہیں لکھ رہا لیکن جس چیز سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو تھوڑیٹیکل کانسیپٹس ہم اس کورس میں استعمال کریں گے ان میں یہ کانسیپٹس ریگولر ایکسپریشن اٹامٹا گرامرس اور گرافس یہ ہوں گے اور اگر آپ سوچیں کہ یہ ٹاپکس جو ہیں اصل میں آپ دوسرے کورسز میں کر چکے ہیں دوسریل ڈیویلپ ایلگر یعنی کہ یہ جو میتھمیٹکل ماڈلس ہیں ان کو ہم صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ ہم ایلگردمس بنائیں گے اور ایونچلی جو پریکٹس میں ہم دیکھیں گے یہ ایلگریدمس استعمال کر کے ہم پورا ایک کمپائلر بنائیں گے یہ بات میں نے اب پریکٹس پہ لکھی ہے کہ وی ول اپلائی تھوریٹیکل نوشن ٹو بلڈ ا ریئل کمپائلر اب دیکھیے میں نے سمپلی یہ نہیں کہا کہ ول بلڈ اے کمپائلر وی ول بلڈ ا ریئل کمپائلر یعنی کہ آپ کا یہ پروگرام جو کہ ایونچولی ان آپ بنا پائیں گے اس کو آپ اگر ایک پروگرامنگ لینگویج جس کے لیے وہ کمپائلر ہے ایک پروگرام دیں گے تو بالکل دوسرے کمپائلر کی طرح وہ پروگرام کو کمپائل کر کے اور ایونچولی لنک کر کے آپ کو ایک ای ایک بنا کے دے گا جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں جسٹ لائک اینی ادر جو آپ نارملی استعمال کرتے ہیں یہ تو دو ریزنز ہیں تھیوری اور پریکٹس کے اس کے علاوہ بھی چند ایک اور ریزنس ہیں جو کہ اس کورس کے سینئر ہونے کے حوالے سے اور جہاں پہ یہ جو سارا ایکشن ایفیکٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے تو آئیے ان چند ایک اور ریزنز کو بھی ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں پروگرامنگ ایکسپیرینس اب یہیں پہ میں کہہ دوں کہ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہ چونکہ ایک سینئر لیول کورس ہے تو آپ اب ہم امید رکھتے ہیں کہ جیسے ہی انشاءاللہ آپ گریجویٹ کرتے ہیں آپ جا کے پروفیشنل لائف میں شامل ہوں گے وہاں پہ آپ یہ بھی امید کرتے ہیں کہ مجھے پروگرامنگ کا موقع ملے گا مجھے ڈیزائننگ کا موقع ملے گا مجھے اصل ایپلیکیشن بنانے کا موقع ملے گا چاہے میں کسی سافٹ ویئر کمپنی میں کام کروں یا میں کسی اور آرگنائزیشن کے لیے کام کروں جہاں پہ سائنس یا کمپیوٹر پروگرام یا استعمال ہوتی ہے یہ پروگرام کیونکہ جیسے کہ میں نے لکھا ہے لارج پروگرام وس ڈیرا پروسیس یو ول لرن مور اباؤٹ سی پلس پلس اینڈ انٹر سکس اسمبلی assembly یا اس کا جو instruction set ہے وی ول ٹرانسلیٹ انفارمیشن فرام ون ریپرزینٹیشن ٹو اندر اور یہ جو صورت حال ہے وہ یوں بنتی ہے کہ ہم اصل میں ایک لینگویج میں پروگرام لکھتے ہیں اور یہ جو بات میں نے لکھی ہے کہ پروجیکٹ کے حوالے سے یا کمپائلر کے حوالے سے انفارمیشن جو ہے وہ اصل میں نارملی کمپیوٹر پروگرامس ہوں گے اور ضروری نہیں کہ وہ سی پلس پلس پروگرامس ہوں وہ کسی اور لینگویج میں بھی ہو سکتے ہیں یہ تیسری بات کہ ہم اصل میں اس کورس میں پروگرامنگ ایکسپیرینس گین کر سکتے ہیں اور وہ یوں نہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹس کریں گے وہ یوں ہوگا کہ ہمارا ایونچل گول ہے ایک پورا ریل کمپائلر بنانا لیکن ہم اس کو حصوں میں بنائیں گے اور اصل میں یہ حصے یوں نہیں ہے کہ بھئی یہ جو اتنا بڑا لوڈ ہم پہ ڈالا جا رہا ہے اس کو چند حصوں میں بریک کر دو اس کی جو بریکج باؤنڈریز ہیں وہ اصل میں کمپائلر کی سٹیجز جو ہیں جو کہ ہم بعد میں بھی ڈسکس کریں گے ان کے حوالے سے ہوں گی یعنی کہ یہ چھ سات اسائنمنٹس جو ہیں اس یہ جب ہم کریں گے تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ کمپائلر اصل میں کئی حصوں کی مدد سے بنتا ہے یہ حصے آپس میں جوڑ کے ایک لارج کمپلیکس ایپلیکیشن بن جاتی ہیں. یہ حصے جو ہیں ہم آہستہ آہستہ بناتے جائیں گے اور نتیجہ تن ہمارے پاس ایک پورا کمپائلر سامنے آ جائے گا دوسری بات میں نے کمپائلر کی بات اصل میں شروع کر دی کہ یہ واٹ از اے کمپائلر اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے میں کمپائلر استعمال کرتا ہوں مجھے کمپائلرس کا پتا ہے لیکن ذرا سوچیے کہ آپ نے اصل میں کمپائلر کا صرف استعمال کیا ہے اگر آپ سے آپ کوئی پوچھے کہ یہ کمپائلر کام کیسے کرتا ہے تو فی الحال تفصیل جواب آپ نہیں دے سکتے آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ یوں معاملہ ہے کہ اگر آپ نے کمپیوٹر پروگرام لکھنا ہے تو آپ کسی لینگویج میں کمپیوٹر پروگرام لکھو جس کو میں نے انفارمیشن بھی اصل میں کہا ہے اس پروگرام کو پھر کمپائل کرو اور اس سے پھر ایکسیکیوریبل بناؤ اور وہ جو ہے آپ جب چلائیں گے تو آپ کو وہ نتیجہ حاصل ہو جائے گا جو کہ آپ چاہتے ہیں آپ آئیے ذرا چند مثالیں دیکھ لیں جو کہ کمپائلرز کے حوالے سے آپ کے سامنے بھی رہی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں میں یہاں پہ اصل میں ہسٹری آف پروگرامنگ لینگویجز میں جانا چاہتا تو ہوں لیکن وہ خود اتنی لمبی کہانی ہے اگر آپ پچھلے پچاس ساٹھ سال کو دیکھیں کہ شاید اس کے لیے پورا ایک کورس درکار ہو تو پہلے آئیے چند ایک مثالیں دیکھ لیں جو کہ آپ اصل میں پہلے دیکھ بھی چکے ہیں اور اس میں میں کچھ ایڈیشنل مثالیں بھی اب آپ کو کمپائلرز کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں یہ بات میں نے اس طرح لکھی ہے کہ ٹپیکل کمپائلرز جو کہ آپ استعمال بھی کر چکے ہیں اور شاید آپ کی نظر سے گزرے ہوں یا جن کا آپ نے نام سنا ہو یا نہ بھی سنا ہو اس میں وی سی وی سی پلس پلس کمپائلر یہ مائکروسافٹ کی پروڈکٹس ہیں Dev -C آپ استعمال کرتے رہے ہیں یہ اصل میں ایک انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے اس کے پیچھے جو کمپائلر ہے وہ اصل میں جی ہے جو کہ اصل میں ابریویشن ہے گنو سی کمپائلر کے لیے یہ ایک اوپن سورس پبلک ڈومین کمپائلر ہے جو کہ آپ کو ہر پلیٹ فارم پہ مل جائے گا صرف मैंने پہ نہیں پھر میں نے جاوا کی بات کی ہے یہ ایک انتہائی پاپولر لینگویج اب بن گئی ہے یہ سن نے اوریجنلی ڈیولپ کیا تھا لیکن اب آپ کو ہر پلیٹ فارم پہ یہ مل جاتی ہے اس کے علاوہ میں نے باتیں لکھی ہیں فوٹرین پیسکیل بیسک یہ وہ کمپائلرز ہیں شاید آپ کی نظر سے گزرے ہوں یا یہ نام آپ کی نظر سے گزرا ہو لیکن مجھے شک ہے کہ یقیناً آپ نے فوٹرین تو شاید استعمال نہ کی ہو پیسکیل بھی شاید استعمال نہ کی ہو ویژل بیسک البتہ آپ کی نظر سے بھی بلکہ آپ نے شاید اس کو انٹرنیٹ پروگرامنگ میں ضرور استعمال کیا ہوگا یہاں میں نے کمپائلر کے ساتھ ہی ایک اور چیز بھی لکھتی ہے ٹرانسلیٹرس فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس مائکروسافٹ ورڈ ڈاکومنٹ ہے تو اس کی آپ ایک پی ڈی ایف فارم بنانا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس پی ڈی ایف فارم ہے اڈوبی کی وہ جو فارمیٹ ہے اس میں آپ کے پاس کو فائل ہے جس کو آپ پوسٹکرپٹ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ایسی کاروائی کو میں نے لکھ تو دیا ہے کہ یہ اگزامپل کمپائلر کی لیکن اس میں تھوڑی سی ڈسٹنکشن ہے جس کے لیے میں نے اصطلاح جو استعمال کی ہے وہ ہے ٹرانسلیٹر یہاں پہ میں اصل میں جس چیز کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں جی سی سی وی سی وی سی پلس ٹاک ان چیزوں کا نام لیتا ہوں تو آپ کے ذہن میں جو لفظ آتا ہے وہ یہ کہ یہ کمپائلرس ہیں لیکن جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ ورڈ کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر دو یا ایک جیف فائل ہے اس کو جے پیگ میں کنورٹ کر دو یا ایک فارمیٹ کو لے کے اس سے کسی اور لینگویج کا فارمیٹ جنریٹ کر دو یا یہ کہ میں آپ کو اردو میں کچھ چیز کہتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے دے دو یہ بھی اصل میں جب ہم بعد میں دیکھیں گے کمپائلنگ اس میں استعمال ہوتی ہے یا کمپائلنگ ٹیکنیکس اس میں استعمال ہوتی ہیں لیکن یہ جو لفظ کمپائلر ہے ٹریڈیشنلی یہ استعمال ہوتا ہے اس صورت میں کہ آپ ایک کمپیوٹر لینگویج جو کہ ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں جن کا سی ہے سی پلس پلس ہے ویژول بیسک ہے فورشن پیسکل اس کے علاوہ بھی اور لینگویجز ہیں ان میں جب آپ ایک پروگرام لکھ کے اس کو کسی طرح مشین لینگویج میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کمپائلرز یا یہ کاروائی جو ہے یہ کمپلیشن کہلاتی ہے یہ بات میں نے اس کورس کے حوالے سے یوں لکھی ہے کہ ان دس کورس وی ول اسٹڈی ٹپکل کمپولشن ناٹ ٹرانسلیشن اور وہ ٹپکل کمپولشن کیا ہے from programs written ان ہائی لیول لینگویج ٹو لو لیول لینگویج آبجیکٹ کوڈ اور مشین کوڈ یہاں پہ یہ ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے کیونکہ یہاں سے اس کورس کی ایک لحاظ سے تھیم بھی ڈیفائن ہو جاتی ہے یہ بھی کہ لفظ کمپلیشن کا ٹپیکلی مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ میں نے یہ لکھا نہیں کہ ہیومن ایکٹیویٹی ہے لیکن امپلائڈ ہے کہ فرام پروگرام written in high level languages ٹو لو لیول آبجیکٹ کوڈ اینڈ مشین کوڈ یہ ہوگا ہمارے اس میں کوشن کے حوالے سے جو ہم اسٹڈی یا کاروائی کریں گے یہ اس کی ایک کنسائز ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کمپلیشن کے ساتھ میں نے یہ دو نئی اصطلاحات بھی آپ کے سامنے پیش کی ہائی لیول لینگویجز اینڈ لو لیول لینگویجز اب لفظ ہائی اور لو جو ہے اس میں تو کچھ لگتا ہے کہ اونچائی کی بات ہو رہی ہے لیکن اصل میں یہاں پہ ایسی بات نہیں کہ ایز پروگرامرز آپ اونچائی پہ بیٹھیں گے اور کسی پروگرامنگ کی کاروائی کرتے ہوئے آپ ایک اونچائی سے کسی نچلی اونچائی پہ یا نچلی جگہ پہ جائیں گے ایسی بات نہیں ہے اصل میں ہائی لیول لینگویج اور لو لیول لینگویج یا پروگرامنگ کے حوالے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک انسان کی حیثیت سے ایک پروگرامر کی حیثیت سے سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ میں نے کسی مشین سے یہ کام کروانا ہے یاد ہوگا کہ الگردمس میں خاص طور پہ ہم اس چیز کو مد نظر رکھتے تھے کہ مشین کے بارے میں ابھی بعد میں سوچیں گے فی حال یہ الگردم جو ہے اس کے بارے میں ہم سوچے یہ ہمارے سامنے جو پرابلم ہے اس کو ہم حل کیسے کریں گے اس کا حل تلاش کرنے کے لیے ہم نے اسٹریٹجیز سوچے تھی یاد ہے وہ ڈیوائیڈ اینڈ کانکر یا ڈائنامک پروگرامنگ یا گراف ایلگریدم یا گریڈی ایلگردمس اسی طرح دوسرے کورسز میں بھی آپ نے ایک پرابلم اپنے سامنے رکھی اور پھر آپ نے اسٹریٹجی سوچی آپ وہاں پہ پھر ایلگردمس ڈیولپ کرتے تھے جو کہ ایک لحاظ سے آپ کاغذ پینسل سے بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کسی مشین کی ضرورت نہیں ہے ہاں پھر یہ ضرور ہوا کہ اگر میں نے اس پروگرام کو یا اس ایلگردم کو چلانا ہے تو اگر چند ایک آئٹمس ہیں ڈیٹا سیٹ بڑا چھوٹا ہے تو مے بی میں ہاتھ سے یہ کر ہوں لیکن اگر ڈیٹا سیٹ بہت بڑا ہو جائے تو پھر کیا میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے اور بعض کیسز میں میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں یہ پرابلم جو ہے اس, کے اس کو لے کے اتنے بڑے ڈیٹا سیٹ پہ میں یہ الگریدم استعمال کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کروں کیونکہ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہوگا وہاں پہ پھر ہم کیا کرتے تھے یا دوسرے کورسز میں آپ نے کیا دیکھا کہ اس الگردم کو لے کے ہم کسی پروگرامنگ لینگویج کا سہارا لے کے ہم کوڈ لکھتے تھے البتہ اگر آپ غور کرتے کہ جو کوڈ آپ نے سی پلس پلس میں لکھا یا جاوا میں لکھا یا وی بی میں لکھا یا کسی اور لینگویج میں لکھا وہ آپ کے ایلگریدم یا وہ جو ڈیٹا اسٹرکچر آپ نے سوچے تھے اس کے کافی قریب ہوتا تھا ڈسکرپشن کے حوالے سے یعنی اگر میں آپ کا ایلگردم دیکھوں جو کہ لسے کسی سوڈو لینگویج میں ہے اور میں آپ کا وہ سی پلس پلس کوڈ دیکھوں وہ کافی قریب نظر آتے تھے پھر کیا ہوا آپ نے وہ پروگرام لکھا اس کو آپ کہتے تھے کہ یہ وہ ہائی لیول ڈسکرپشن ہے اس ایلگریدم کی یا اس ایلگریدم کی امپلیمنٹیشن کی آپ پھر اس پروگرام کو لے کے کمپیوٹر میں ٹائپ کر دیتے ہیں جس میں وہ آئی ڈی کا استعمال ہوتا ہے ڈیو سی ہے ویژل سی ہے یا اور اس طرح کی کئی آئی ڈی آپ کو ملتی ہیں جس میں آپ وہ پروگرام لکھتے تھے اس میں پھر غلطیاں ہوتی تھیں جو کہ اب یہاں پہ میں لفظ استعمال کروں گا کمپائلر یہ غلطیاں کچھ تو آپ کو دیکھ کے پتا چل جاتی تھی لیکن کچھ جب آپ پروگرام کمپائل کرتے تھے تب کوئی پروگرام اصل میں یا آپ کہتے تھے کہ کمپیوٹر نے مجھے بتایا ہے کہ میرے پروگرام میں یہ ہیں اور وہ ایررس کیا ہیں ان کو ہم کہتے تھے آپ نے ان کو دور کیا اور جیسے کہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ جیسے جیسے وہ ایررس دور ہوتے تھے پھر لاجیکل ایررس آتے تھے پھر کچھ رن ٹائم ایررس آنے شروع ہو جاتے تھے لیکن سوچیے کہ اصل میں یہ ساری جب کاروائی ہو رہی ہے تو ہو کیا رہا تھا آپ نے جو پروگرام لکھا تھا وہ اگر آپ یہیں سوچیں بیہائنڈ دا سین اصل میں ایک اور لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہوتا تھا لیکن یہ ٹرانسلیشن کچھ یوں نہیں کہ جیسے انگریزی اور اردو کی بات ہے ٹرانسلیشن سے یہ ہوتا تھا یا ہوتا ہے کہ آپ کا ہائی لیول لینگویج میں لکھا ہوا پروگرام ایک مشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لو لیول ہے اب اس کو لو لیول ہم کیوں کہتے ہیں کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مشین جو ہے وہ انسانی درجے سے نیچے ہے شاید لیکن اصل میں یہ لونیس جو ہے اس کا حوالہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ جو مشین لینگویج ہے وہ ہمیں ایز پروگرامرز یا انسان سمجھ تو آ جائے گی لیکن بڑی دقت ہوتی ہے اس کو پڑھنے میں اور اس کو سمجھنے میں مشین اس کو بڑی آسانی سے سمجھ جاتی ہے کیونکہ ہم نے ہی وہ مشین بنائی جو کہ اس بائنری کورٹ کو سمجھ پاتی ہے اس چیز کا لحاظ رہے یہ اب آپ کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں اور ڈیجیٹل لاجک میں اور ایسے کئی کورسز ہیں جس میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ اسمبلی لینگویج بھی اصل میں اسمبلر جو ہے اس کو کمپائل ہی کرتا ہے اور اس سے پھر وہ جو آبجیکٹ کوڈ ون زین زیروز میں نکلتا ہے وہ ایونچلی اس مشین پہ ایکسیکیوٹ ہوتا ہے اور آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ کس طرح وہ فلپ فلاپس یا دوسرے جو اس کے مشین کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ اس انسٹرکشن سیٹ سے کنٹرول ہوتے ہیں یہ وہ دو باتیں ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید اب آپ کو اس اصطلاح کی سمجھ آ گئی ہو کہ ہم کسی پروگرام کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہائی لیول لینگویج میں ہے اور اگر اسی پروگرام کو میں کسی اور صورت میں دکھاؤں تو اس کو آپ بھی دیکھ کے کہیں گے کہ یہ تو لو لیول لینگویج میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ جو ٹرانسلیشن ہے یا ہائی لیول لینگویج سے اس کو لو لیول لینگویج میں لے جانا یہ کون کرتا ہے اس کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ ہے کمپائلر اور یہی اس کورس کی اب جو تمہید ہے یہاں پہ مکمل ہوتی ہے کہ ہم اصل میں ایسا ایک ٹول بنائیں گے یا اس ٹول کو بنانا سیکھیں گے جو کہ ہائی لیول لینگویجز کو لو لیول لینگویج یعنی کہ مشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے یہ بات میں نے یہاں پہ ڈائگریمیٹکلی بھی آپ کو دکھا دی ہے کہ ٹپکل کمپلیشن ایک لحاظ سے ڈیفینیشن بھی اور جو اصل میں صورتحال بھی ہے وہ یہ کہ آپ ہائی لیول لینگویج سورس کوڈ یہاں پہ یہ بھی دیکھیے کہ میں لو سورس استعمال کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم ایز پروگرام لکھیں گے یہ سورس کوڈ ہم ایک کمپائلر سے گزارتے ہیں جو کہ ہمیں لو لیول مشین کوڈ جو ہے وہ دے دیتا ہے ہائی لیول سورس کوڈ آپ دیکھ چکے ہیں کیونکہ اس میں آپ کوڈنگ کرتے ہیں سی میں سی پلس پلس میں جاوا اسکرپٹ میں جاوا میں جو نکلتا ہے جس طرح وہ اسمبلی لینگویج کا کوس تھا وہاں پہ آپلی کوڈ جو لکھ رہے تھے ایک لحاظ سے وہ اب مشین کے قریب آ گیا تھا تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لو لیول مشین کوڈ ہے مشین کوڈ جو ہے وہ ایونچلی اصل میں دیکھا جائے تو وہ ونز اینڈ زیروز ہیں جو کہ فائنل ای ایکس سی میں جب آپ بناتے ہیں وہاں پہ موجود ہوتا ہے اور وہی ہے جو کہ مشین ایکچولی ایکسی کرتی ہے اور اس ایکسیوشن میں اس مشین کے کون سے حصے استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں ڈسکریٹ یا ڈیجیٹل لاجک میں ایسے کورسز میں آپ وہ دیکھ چکے ہیں ہائی لیول سورس کوڈ جو ہے جیسے کہ میں نے نارملی کسی پروگرامنگ لینگویج میں ہوتا ہے لو لیول کوڈ جو ہے ون زن زیروز میں بھی ہو سکتا ہے لیکن ٹریڈیشنلی یہاں پہ آپ سوچتے ہیں کہ اگر مجھے اسمبلی لینگویج میں وہ کوڈ پریزنٹ کیا جائے تو میں اسے بھی لو لیول کوڈ کہوں گا آئیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے یہ جو ہائی لیول اور لو لیول کی بات ہے اس کے بارے میں کچھ اور تفصیلات پیش کر دوں کیونکہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے سی میں یا سی پلس پلس میں یا جاوا میں یا اسمبلی لینگویج میں یا فلانی چیز میں آپ نے کوڈ لکھا اصل میں ان لینگویجز یا اس لیول پہ دیکھیں ہائی کے ساتھ ایک لیول بھی ہے ہائی لیول پہ وہ کیا باتیں ہیں جس کی بنا پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہائی لیول پروگرامنگ ہے یا ہائی لیول لینگویج ہے اور لو لیول پہ وہ کیا باتیں ہیں جن کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے جب آپ اس لیول پہ کام کرتے ہیں جس کو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں وہ مشین لیول ہے۔ اس طرح اور بھی کئی لیولز ہو سکتے ہیں پروگرامنگ ایکٹیویٹی میں یا ایون نان پروگرامنگ ایکٹیویٹی میں۔ تو آئیے یہ چند ایک مثالیں دیکھ لیجئے۔ یہ جو میں نے اپ کے سامنے سلائیڈ پریزنٹ کی ہے اس کو دیکھتے ہی اپ کہیں گے کہ یہ تو مجھے ایک سی یا سی پلس پلس کا پروگرام لگتا ہے۔ بلکہ یہ جاوا کا بھی پروگرام ہو سکتا ہے کیونکہ جاوا کا سینٹیکس جو ہے وہ سی پلس پلس قریب ہے۔ اس میں کیا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے بتاؤ کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے آپ کہیں گے کہ یہ سی پلس پلس کی یا سی کی یہ فنکشن ہے جس کا نام ای پی ہے وہ انٹرجر ریٹرن کرتی ہے اور ایک انٹرجر آرگومنٹ لیتی ہے جس کو وہ ایک لوکل ویریبل این میں ریسیو کرتی ہے اس کے بعد اس فنکشن کی باڈی ہے یہاں پہ میں نے سب سے پہلے یا اس کوڈ میں سب سے پہلے ایک لوکل ویریبل انٹ ڈی ڈکلیئر ہو رہا ہے اور اس کے فوراً بعد ایک ایکسپریشن ہے بلکہ ایکچولی ایک اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ ہے جس کی لیفٹ سائڈ پہ ڈی لوکل ویریبل ہے اور رائٹ right سائڈ پہ ایک میتھمیٹیکل ایکسپریشن ہے جس میں اب یہاں پہ وہ ٹرمز آ ہیں جو کہ میتھمیٹیکل آپریٹرس کے ذریعے آپس میں جڑی ہوئی ہیں یہ کمپٹیشن کیا ہے خیر اس وقت ہمیں یہ تفصیل دیکھنے کی یا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہی کہ یہ ایک اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اور فائنلی ایک ریٹرن اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ یہ جو ڈی ویلیو میں نے کمپیوٹ کی ہے اس کو ریٹرن کرتی ہے اور جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ اس کو دیکھ کے آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ کیا ہے اور اگر یہ لینگویج آپ پہچانتے ہیں تو آپ مجھے یہ بھی بتا سکیں گے کہ اس, اس چیز کا جو فنکشن کا یا یہ جو سامنے کوڈ سارا لکھا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کو میبی کیسے استعمال کریں گے یا یہ کیسے استعمال ہو سکتی ہے اب یہی باتیں اگر ہم اور تفصیل سے سوچیں جو پہلو واضح ہوتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں آپٹمائزڈ فار ہیومن ریڈیبلٹی یہاں پہ یہ ذرا لفظ پہ غور کیجئے ایکچولی دو لفظ ہیں آپٹمائزڈ اور ریڈیبلٹی ریڈیبلٹی سے کیا مراد ہے کہ یہ کوڈ دیکھ کے ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اصل میں یہی باتیں جو اگر تفصیل سے ہم کہیں کہ ریڈبلٹی یا یہ جو بات ہے ریڈیبلٹی کی وہ کیا ہے کہ اٹ میچز ہیومن نوشن آف ا گرامر یوز ایز نیمڈ کانسٹرکٹس سچ ایز ویریبلز اینڈ پروسیجرس اور ایون اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹس آپٹمائزڈ فار ہیومن ریڈیبلٹی یوز ایز کانسٹرکٹس سچ ایز نیمڈ فنکشنز میں نے اسائنمنٹ کا بھی نام لیا میں نے لفظ گرامر بھی استعمال کیا بات میں نے ریڈیبلٹی کی, کی البتہ اس کے فوراً بعد میں نے ایکچولی کچھ نئی ٹرمز استعمال کی جو کہ آپ کی نظر سے گزر چکی ہیں بلکہ کچھ کورسز میں تو آپ اس کے بارے میں انتہائی تفصیل سے گفتگو بھی کر چکے ہیں لفظ میں نے گرامر استعمال کیا یاد ہے جب آپ اوٹامیٹا پڑھ رہے تھے اس میں آپ گرامرس کو استعمال کرتے تھے وہاں پہ وہ ڈیریویشن کا مسئلہ تھا اس کے علاوہ میں نے پھر اصطلاح استعمال کی پروگرامنگ کانسٹرکٹس ویریئبل نیمز پروسیجرز فنکشنز اور اس طرح کی کئی باتیں ہیں جو کہ اگر آپ غور کریں تو یہ وہ ساری باتیں آپ ہائی لیول لینگویجز کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے بھی آپ نے ایسی کئی باتیں دیکھی اور وہاں پہ یاد ہے یہ ریڈیبلٹی والا ایشو بھی موجود تھا اور وہ کیوں کیونکہ اس میں وہ جو لفظ ہیومن ہے انسان پروگرامرز انسان ہیں انہوں نے ان پروگرامز کو دیکھنا ہوتا ہے وہ لکھتے بھی ہیں اس کو ڈی بگ بھی کرتے ہیں اور اس میں انہینسمنٹس بھی کی جاتی ہیں یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ جو لینگویجز ہم استعمال کریں وہ ہائی لیول لینگویجز ہوں وہ ہماری ہیومن نوشنز جو ہیں اس کے قریب تار ہوں اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہیومنز جو ہیں وہ ویریبلس میں تو باتیں نہیں کرتے وہ پروسیجرز میں باتیں تو نہیں کرتے ہاں ایسی بات صحیح بھی ہے کہ ایک لحاظ سے یہ پروگرامنگ یا کمپیوٹر سائنس کے وہ کانسپٹس ہیں جو کہ ہم ایز پروفیشنلز اپنی زندگی میں لے آتے ہیں جب آپ ایس پروفیشنلز کام کریں گے تو انہی کانسپٹس پہ آپ کی ڈسکشنز ہوگی بلکہ اب میں یہ بار بار دہرا رہا ہوں کہ یہ ایسا کورس ہے جس میں نہ صرف ہم پروگرامنگ کانسٹرکٹس بلکہ ڈیٹا اسٹرکچرس ایلگردمس گرامرز اٹامٹا کئی ایسی باتیں ہیں آپریٹنگ سسٹم کے ایشوز بھی اس میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ یہ ایک انتہائی کامپریہسو کورس ہے ہاں اب یہ کانسٹرکٹس جو ہیں یہ کیا ہے ان کو کب استعمال کرنا ہے یہ شاید ہم اس کورس میں نہ کریں بلکہ ہمارا یہ ہوگا کہ اگر ایک سیٹ آف کانسٹرپٹس بلکہ ایک گرامر آپ مجھے دے دیں جو کہ ایک لینگویج ڈیفائن کرتی ہے تو میں یہ کروں گا کہ اس لینگویج میں لکھے ہوئے پروگرامس جو ہیں ان کو میں لو لیول لینگویج یا مشین لیول لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر دوں گا اس لو لیول لینگویج کی بھی ایک مثال دیکھ لیجئے۔ آپ اسمبلی لینگویج میں تو وہ دیکھ چکے ہیں اور وہاں پہ آپ نے کافی تفصیل سے یہ ڈسکشن کی تھی کہ اسمبلی لینگویج کیا ہے لیکن یہاں پہ بھی میں فوراً یہ کہتا چلوں اسمبلی لینگویج بھی اصل میں ایک لینگویج ہے اور خاص طور پہ آج کل کی جو اسمبلی لینگویج آپ کو ملتی ہے یا جو اسمبلر آپ کو ملتے ہیں وہ خود بھی کافی کیپیبل ہیں یعنی کہ اگر آپ اس میں پروگرامنگ کریں تو اس میں آپ وہی پروگرامنگ کانسٹر افتینلس لوپس ویریبلس پروسیجرس یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں تو شاید وہاں پہ آ کے پھر یہ ساری ڈسٹنکشن ذرا سی بلر ہو جاتی ہے کہ یہ ہائی اور لو لیول لینگویج کا معاملہ کیا ہے یہاں پہ میں صرف یہی کہوں گا کہ اب آپ مشین کو ذہن میں لے آئیے اب ہم صرف ہیومن ایکٹیویٹی نہیں کریں گے ہمیں اس مشین کا انتہائی لحاظ کرنا پڑا ہو پڑے گا کیونکہ ہم اب صرف اس مشین کو چلائیں گے نہیں بلکہ وہ سہولت پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی پروگرامر کو کہ اگر تم اس لینگویج میں پروگرام لکھو تو میرا کمپائلر اس کو لو لیول لینگویج میں مشین میں ٹرانسلیٹ کر دے گا تو آئیے یہ مثال بھی دیکھ لیجئے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو سی کی ایک فنکشن یا سی پلس پلس کی فنکشن ایس پی آر دکھائی تھی اگر میں نے اس کو گنو کمپائلر جو کہ ڈیو سی میں استعمال ہوتا ہے اس سے ٹرانسلیٹ کروایا ہو فائنل اس کی ای ایک سی نہ بنائی ہو ڈاٹ او فائل نہیں بلکہ اس کی اسمبلی لینگویج یہ ایک طریقہ موجود ہے بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈیٹا اسٹرکچر میں ہم نے یہ کیا تھا کہ آپ ایک سی پروگرام لیں اور گنو کمپائلر کو کہیں کہ مجھے اس سے تم جو اسمبلی لینگویج بناتے وہ دکھاؤ تو میں نے یہاں پہ یہی کیا ہے جو کہ اب آپ کے سامنے ہے کہ جو मैंने فنکشن میں نے آپ کو دکھائی تھی اس کو میں نے گنو کمپائلر سے گزار کے اس کو کہا کہ مجھے اسمبلی لینگویج دکھا دو اور وہ اب میرے یہ سامنے ہے اور اس کو دیکھتے ہی آپ کہیں گے کہ یہ پہلے میں نے کبھی دیکھا نہیں اور اگر یہ ہوتا تھا تو یہ کہاں ہوتا تھا خیر ایز پروگرام واقعی ایسا تھا کہ آپ سی میں پروگرام یا سی پلس پلس میں لکھتے تھے اور اپنا فائنل ریزلٹ دیکھتے تھے کہ وہ صحیح آ رہا ہے کہ نہیں اگر سنٹیکس ایئرس تھے تو آپ سنٹیکس ایئر یا کمپائر ایون آپ کو سنٹیکس ایئر آپ کے سورس کوڈ میں بتاتا تھا لیکن آپ یہاں پہ دیکھیے کہ یہ all آف اے sudden یہ سی نہیں یہ سی پلس پلس نہیں یہ پیسکل نہیں اور چونکہ آپ کو اسمبلی لینگویج سے تعارف ہو چکا ہے اس کو دیکھ کے آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ اسمبلی لینگویج ہے اب اس میں کیا ہو رہا ہے ایز اسمبلی لینگویج پروگرامرز میرے خیال میں آپ اچھی طرح پہچان رہے ہیں البتہ چاند ایک باتیں میں کہتا چلو وہ اس طرح کہ اگر کانسٹرپس اس طرح دیکھیں یہ میں اب آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ لفظ ہے گلوبل اس کا کیا مطلب ہے ای ایکس پی آر کو اگر میں دیکھوں تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میری وہ فنکشن کی انٹری پوائنٹ یا اس کا نام ایٹ یہاں پہ آ رہا ہے اس کے بعد اگر آپ اسمبلی لینگویج جانتے ہیں تو ٹپکلی اسمبلی لینگویج میں آپ کے پاس ایک آپ کوڈ ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ پی یو ایس ایچ ایل ایو پشلونگ اور اس کے بعد کوئی چیز ہے لیکن اگین فرام اسمبلی لینگویج آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ موسٹ لائکلی ایک رجسٹر ہے لیکن اس کا ذرا لکھنے کا انداز دیکھیے کہ میں نے رجسٹر ایکسٹینڈڈ بی پی اور اس کے ساتھ یہ پرسنٹ سائن لگایا ہے اس کے بعد ایک موو لانگ انسٹرکشن ہے جو کہ پھر یہ ایس پی کے ساتھ پرسنٹ لگا رہی ہے پھر ایک ایس یو بی ایل یہ سبٹریکٹ انسٹرکشن ہے اس کے بعد یہ موو لانگ ہے اس کے شروع میں یہ آٹھ میں نے لکھا ہوا ہے یہ نمبر آٹھ جو ہے یہ آف سیٹ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے لیکن خیر اب مطلب وہی بات ہے کہ اب ہم یہاں پہ اسمبلی لینگویج کی بات تو نہیں کر رہے البتہ جو میں چیز کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو دیکھ کے آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ سی پلس پلس نہیں جو میں نے لکھی تھی کسی نے اسی پروگرام کو لے کے اس کو کسی اور لینگویج میں کنورٹ رہا ہے جو کہ آپ میرے سامنے ہے اور اس میں مجھے وہ کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو کہ میں اپنے سی پروگرام میں کر رہا تھا یہ چیزیں جو ہیں ان کا سینٹیکس کیا ہے یہ جب آپ اسمبلی لینگویج پڑھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ نظر آتی ہے لینگویج میں آپ نے کیا کیا پڑھا تھا وہاں پہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں کچھ پروگرامنگ کی کاروائی تھی کہ ہم نے اسمبلی لینگویج میں پروگرامنگ کرنی ہے مسلم میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس میں مجھے ایک سارٹنگ الگریدم ڈیولپ کر کے دو یا کوئی اور روٹین لکھ کے دو جو کہ یہ کام کرے گی اور لکھنا تم نے اسمبلی لینگویج میں ہے. اس کے علاوہ آپ کسی طرح اس مشین کے قریب جا کے کہتے تھے کہ میں اس مشین سے یہ چیزیں کروانا چاہتا ہوں جو کہ اگر آپ سوچیں تو شاید آپ سی پلس پلس میں اتنے آرام سے نہ کر پائیں مثلا آپ نے کوئی انٹرپٹ کو ہینڈل کرنا تھا یا کوئی انٹرپٹ جو ہے اس کے لیے آپ نے کوئی روٹین لکھنی تھی کہ اگر یہ انٹرپٹ کال ہو یا اگر وہ انٹرپٹ ہو تو میری یہ جو ہینڈلنگ فنکشن ہے یہ کال ہو جائے اس کے بعد لو لیول او اگر آپ نے کرنی چاہتے ہیں وی جی اے ڈیوائس ہے اسکرین کے اوپر آپ نے جا کے کچھ کرنا ہے تو رجسٹرس میں آپ اسپیشل بٹس کو آن کرتے تھے آر جی ویلیوز کو کنٹرول کرتے تھے ایسی باتیں لگتا ہے کہ جب بھی آپ کو ضرورت پیش آتی تھی تو آپ اسمبلی لینگویج میں کرتے تھے البتہ اسمبلی لینگویج جو ہے وہ صرف ان چیزوں کے لیے استعمال نہیں ہوتی اب یہاں پہ جو چیز واضح ہوگی یا ایک لحاظ سے جو کاروائی آپ کو نظر آئے گی وہ یہ ہوگی کہ اکثریت کمپائلرز کی ایسی ہوگی کہ آپ ایک ہائی لیول لینگویج میں کوڈ لکھیں گے جو کہ وہ کمپائلر اسمبلی لینگویج میں کنورٹ کرے گا اور یہاں سے پھر ایک لحاظ سے اس سی کمپائلر کا یا اس سی پلس پلس کمپائلر کا رول اب ختم سا ہو جائے گا کیونکہ جب اسمبلی لینگویج آ گئی وہاں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہمبلر موجود ہے اب باقی کاروائی تو میں اسمبلر سے کر سکتا ہوں یقیناً ایسا ہی ہے آپ دیکھیں گے کمپائلرز جو ہیں وہ اسمبلی لینگویج کوڈ جنریٹ کرتے ہیں اور اس کوڈ کو پھر آپ اس کمپائلر سے نہیں بلکہ ایک اسمبلر سے آگے فردر اسمبل کرتے ہیں یہاں پہ ہم جنرلی لفظ کمپائلر نہیں یا کمپلیشن استعمال نہیں کرتے ہم کہتے ہیں ہم اس پروگرام کو اسیمبل کرتے ہیں اور اس اسمبلی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مشین کوڈ ایک آبجیکٹ فائل بنتی ہے جس کو اگر آپ جا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو تو نظر آئیں گے وہاں پہ آپ انگریزی کے لفظ اے بی سی ڈی آپ کو نظر نہیں آئے گی وہاں پہ ونز اینڈ زیروز ہی نظر آئیں گے البتہ ان ونز اینڈ زیروز کا مطلب آپ کو بھی کسی حد تک سمجھ آئے گا کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آپ کوڈز ہیں ان کا کوئی بٹ پیٹرن ہوتا ہے For example اگر 8 bit code سے آپ یہ represent کر رہے ہیں تو 01011 جو ہے وہ شاید move لانگ ہے یا اس طرح کی اور جو instructions ہیں assembly instructions ان کے جو binary codes ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہوں گے اور جو آپ شاید پہچان بھی جائیں لیکن یقیناً آپ کہیں گے کہ بھئی میں یہ ones and zeros والا معاملہ تو میں تو نہیں کروں گا یہ کوئی اور کرے اور وہ کون کرتا ہے وہ اب آپ کے سامنے تصویر کچھ ذرا تفصیل سے آنی شروع ہو گئی ہے assembly لینگویج ہم کیوں بناتے ہیں یا اسمبلی لینگویج کیا چیز ہے اس کے بارے میں چند ایک باتیں اٹ ایز آپٹمائز فور ہارڈ ویئر اٹ کنسٹ آف مشین اب یہ باتیں شاید ان میں سے پہلی جو ہے اور دوسری جو ہے یہ تو آپ اسمبلی لینگویج میں دیکھ چکے ہیں یا اس کورس میں البتہ شاید یہ بات اس وقت اتنی زور سے یا اتنی اہمیت سے آپ کے سامنے پیش نہ کی ہو کہ بھائی یہ جو اسمبلی لینگویج ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کوڈ تو لکھ سکتے ہیں لیکن اٹ از much harder to understand by humans source code کی مثال آپ نے دیکھی پہچان بھی گئے یہاں پہ میں نے یہ کہا کہ کمپلیشن جو ہے as a process اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہائی لیول لینگویج میں کوڈ لکھتے ہیں اور وہ ایک پروگرام جس کو ہم کمپائلر کہتے ہیں وہ لے کے اس کو لو لیول لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے جو کہ میں نے اب آپ کو دکھا ہے کہ جنرلی وہ اسمبلی لینگویج ہوتی ہے اس کو پھر اسمبل کر کے مشین کوڈ بناتے ہیں اور مشین کوڈ جو ہے وہ فائنلی ایکزیکیوٹ ہوتا ہے اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ ساری کاروائی آپ کے سامنے ہے جس میں آپ کو وہ جو کاروائی کے جو حصے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ سی پلس پلس میں کوڈ لکھتے ہیں اور اس سے جو ایبل یا اسمبلی لینگویج کوڈ جو بنتا ہے کیا یہ ٹرانسلیشن جو ہے یہ کریکٹ ہے کریکٹ سے مراد کہ جو کام آپ ہائی لیول لینگویج میں کہہ رہے ہیں یا لکھا ہے اور ایک لحاظ سے وہ ہائی لیول لینگویج سوڈو کوڈ بھی ہو سکتی ہے کیا وہ آروم جو ہے جو کہ آپ نے ثابت کیا تھا کہ وہ کریکٹ ہے یاد ہے الگریدمس میں ہم یہ بھی ثابت کرتے تھے کہ نہ صرف یہ ایلگریدم افیشئنٹ ہے بلکہ یہ کریکٹ بھی ہے یعنی کہ یہ ریزلٹ جو پروڈیوس کرتا ہے میں میتھمیٹکلی پروف کرتا ہوں کہ وہ کریکٹ ہے اس سوال کا جواب پھر کیا ہو سکتا ہے ایلگردم میرا ٹھیک ہے اس کو میں نے سی پلس پلس میں امپلیمنٹ کیا وہ چونکہ ہائی لیول لینگویج ہے اس الگریدم کی سوڈو لینگویج کے شاید کافی قریب ہے تو وہ بھی میں شو کر سکتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے میں نے سینٹیکس ذرا سا ڈفرنس استعمال کیا ہے سوڈو لینگویج میں کچھ تھا یہاں پہ ذرا میں نے سٹرکٹ سینٹیکس استعمال کیا ہے کچھ پروگرامنگ کانسپٹ بھی استعمال کر لیے لیکن جب کمپائلر سے میں نے اسے سے اسمبلی لینگویج بنوائی کیا وہ ایلگریدم اس فارم میں جو کہ میں نے نہیں لکھا یہ تو اس کمپائلر نے آ کے اب کیا ہے نا کہ اس نے میرا کوڈ لیا اور اس کو کنورٹ کر دیا اب آپ بتائیے یا اس سوال کا جواب بتائیے کہ کیا وہ اسمبلی لینگویج میں بھی سب معاملہ ٹھیک ہے کیا وہ پروف کر سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں اب اگر آپ سے سوال یہ پوچھے تو جواب جو ہے جب تک مکمل نہیں ہوگا تو شاید اس شخص کی تسلی نہ ہو لیکن یہ اس کورس کی اب کاروائی نہیں کہ ہم یہ پرو کریں گے کہ جو اسمبلی لینگویج یا مشین کوڈ جنریٹ ہوتا ہے وہ ایبسلوٹلی پروویبلی کریکٹ ہے یہاں پہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارا جو ٹرانسلیشن پروسیس ہے اس کو ہم شو کریں کہ وہ کریکٹ ہے اور یہ امید کریں کہ جو چیز کنورژن کے بعد ہمیں حاصل ہوتی ہے جنرلی اسمبلی لینگویج وہ بھی کریکٹ ہوگی اس حوالے سے کہ جو میرا اوریجنل ہائی لیول لینگویج پروگرام کرتا تھا وہی اسمبلی لینگویج اور سبسیکوینٹلی مشین کوڈ جو ہے وہ یہی کرے گا یہاں پہ اب میں نے یہ بات ایک لحاظ سے آپریٹو clause کے طور پہ لکھتی ہے کہ translation ٹرانسلیشن اور this دس پروسیس translation ٹرانسلیشن وی مسٹ انشیور دا جنریٹڈ مشین کوڈ مسٹ ایکسیکیوٹ پرائسلی دا سیم کمپیٹیشن ایز دا سورس کوڈ لیکن میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم کوئی پروف کے حوالے سے یہ کاروائی نہیں کریں گے بلکہ ہم جو ٹرانسلیشن پروسیس میں جو بھی البریدمس ہم استعمال کریں گے ان کے بارے میں ہم ضرور کہیں گے کہ یہ ہم شو بھی کر سکتے ہیں اور میبی بی پروف بھی کریں گے کہ یہ کریکٹ ہیں اچھا اب ان باتوں پہ ذرا غور کیجئے کہ نہ صرف کریکٹنس کی بات آ رہی ہے اس در یونیک ٹرانسلیشن اور جواب میں نے لکھا ہے نو no. فار این آئیڈیل ٹرانسلیشن نو یہ دو باتیں اب کیا ہے ٹرانسلیشن جو ہے وہ ایک لحاظ سے آپ اگر اس لفظ کے بارے میں سوچیں تو ڈکشنری میننگ اس کا جنرلی یہی ہوتا ہے کہ ایک لینگویج سے کسی دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا یہ ہم روز مرہ زندگی میں عموماً کر رہے ہوتے ہیں اردو سے انگلش انگلش سے می کسی اور لینگویج میں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹرانسلیشن پروسیس جو ہے اگر آپ کے سامنے ہے تو اس سے جو ٹرانسلیشن جنریٹ ہوگی وہ یونیک ہوگی یا ایون یہ کہ اگر آپ کے پاس ملٹیپل کمپائلرس ہیں ایک ہی لینگویج کے لیے کیا سارے وہ وہی ٹرانسلیشن جنریٹ کریں گے دوسرا یہ کہ اگر مختلف ٹرانسلیشنز available ہیں جو کہ میں نے آپ کو اس چیز کا جواب بھی پیش کر دیا کہ اصل میں یونیک ٹرانسلیشن تو نہیں ہے آپ کے پاس کئی چوائسیز ہیں اور یہ آپ روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے اردو سے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو لفظوں کے حوالے سے آپ انگریزی کے کئی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ میننگ میں کافی قریب ہوتے ہیں ٹرانسلیشن از اے کمپلیکس پروسیس یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ انگلش اردو کے حوالے سے بھی دیکھیں تو یہ واقعی مشکل کام ہے البتہ جہاں تک کمپیوٹر لینگویجز کا تعلق ہے سورس لینگویج اینڈ جنریٹڈ کوڈ ویری بلکہ آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف وہ سنٹیٹکلی سمیٹکلی بلکہ اور کئی پہلو ہیں اس میں جس میں کہ آپ کو وہ فرق نظر آئے گا اور اس وجہ سے اب چونکہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی جا رہی ہے کہ ہم نے ایک سورس لینگویج سے مشین لینگویج جنریٹ کرنی ہے یعنی کہ یہ ٹرانسلیشن کرنی ہے کمپلیکسٹی کے حوالے سے وی نیڈ ٹو اسٹرکچر دا ٹرانسلیشن یعنی کہ جیسے بھی ہم یہ کاروائی کریں وہ ان ساری باتوں کے حوالے سے کہ وہ کریکٹ کوڈ جنریٹ کرے ہم دیکھیں گے کہ بعد میں وہ آفیشینٹ بھی ہو یہ ساری باتیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ جو ٹرانسلیشن پروسیس ہے اس کو ہم اسٹرکچر کریں گے یہ سٹرکچر کیا ہے یہاں سے اب اس کمپائلر کے وہ حصے بلکہ کمپائلر کیسے بناتے ہیں اس کی مختلف سٹیجز کیا ہوتی ہیں یہ اس کا سٹرکچر جو ہے یہ کیا ہوتا ہے یہاں سے اب اس کی تفصیل ہم شروع کریں گے اب چونکہ آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو یہ تفصیل ہم آئندہ کریں گے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کتاب میں جو انیشل چیپٹر ہیں ایک دو جس میں ایکچولی لینگویجز کی ہسٹری بھی شامل ہے کمپائلرز کی ہسٹری بھی شامل ہے وہ پڑھیے اور وہاں پہ یہ جو تمہیدن باتیں میں نے کہی ہیں آپ کو دوبارہ آپ کی نظر سے گزریں گی سٹرکچر اور بقیہ کاروائی ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے تب تک خدا حافظ